یہ میرے سامنے کالا باغ کا علاقہ پھیلا ہوا ہے وہ جو پتھروں کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہے بس اس پتھریلی اوڑنی پر کہیں کہیں قدرت کے ٹھپے سے ہرے بوٹے چھاپے گئے ہیں ورنہ وہی چٹل میدان جو دور جا کر آسمان کی طرف اٹھنے لگتے ہیں اور اٹھتے اٹھتے پہاڑ بن جاتے ہیں ہماری کار چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی کسی نے کہا کہ یہ سامنے جو میدان اور پہاڑ ہیں آپ کو پتا ہے ان کے سینے میں کیا ہے میں نے پوچھا کیا دھڑکتا ہوا دل اس نے کہا جی نہیں پگھلتا ہوا لوہا اس زمین کے اندر معدنیات کے ذخیرے دبے ہوئے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ایک دنیا جانتی ہے کہ کالا کالاباغ کے ان پہاڑوں میں سو طرح کی دھاتیں اور نمک بھرے پڑے ہیں پھر لوگ انہیں نکالتے کیوں نہیں میں نے پوچھا وہ نہیں چاہتے کہ لوگ سیانے ہو جائیں میرے میزبان نے یہ جواب دیا اور کالا کے نواب صاحب مرہوم کی وہ بات حرف بحرف دھورا دی کہ ابھی تو لوگ بھولے ہیں میرا حقہ بھرتے ہیں اسٹیل مل لگ جائے گا تو لوگ سیانے ہو جائیں گے میرا حقہ کون بھرے گا اور نواب صاحب کو شاید حقے کی اتنے فکر نہ ہوگی جتنی اس کے چلم میں سلگنے والی چنگاریوں کی کہ جو دامن کو جلاتے جلاتے سارے وجود کو پھونک دیا کرتی ہیں اور تاریخ کے اندھیرے گوشوں میں یوں روشنی بھر دیتی ہیں ہماری کار چلی جا رہی تھی سڑک کی دونوں طرف درخت لگے تھے نشیب میں کھیت تھے کنویں تھے رہٹ اور ٹیوب ویل چل رہے تھے اور قریب ہی بہنے والے دریائے سندھ کا پانی ان کنو کے راستے پھوٹ کر زمین کے فولادی سینے پر نئی فصل کی نازک کوپلیں اگا رہا تھا ہم کالاباغ کے راستے میں افغان پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی آبادی کی طرف بڑھ رہے تھے کمر مشانی پیچھے رہا جا رہا تھا میرے سفر میں بھی اور وقت کی دوڑ میں بھی لوگ بتا رہے تھے کہ اس پہاڑ کی چٹانوں میں گندھک کے ذخیرے ہیں اس جانب نمک کے پہاڑ ہیں اس طرف سمنٹ بنانے کا پتھر ہے اس جانب خام لوہے کے خزان دفن ہیں اور حکومت چاہے تو سامنے کے سارے ویران اور چٹیل میدانوں کو کارخانوں سے بھر سکتی ہے اس بات پر مجھے اس علاقے کا کارخانہ یاد آ جو میں نے ابھی ذرا دیر پہلے کمر مشانی میں دیکھا تھا اور جو شاید اس علاقے کا واحد کارخانہ تھا نسوار کا کارخانہ میرے جو سننے والے نہیں جانتے انہیں بتاتا چلوں کہ نسوار کا تعلق اس سرزمین کے سینے میں مدفون معدنیات سے نہیں نسوار تمباکو سے بنائی جاتی ہے اور اس علاقے کے لوگ اسے منہ میں نچلے ہونٹ کے پیچھے دبائے رکھتے ہیں اور اس طرح لعاب دہن کے ساتھ ساتھ یہ تباکو ہر وقت جزوے بدن بنتا رہتا ہے اس میں نشہ ہوتا ہے یا سرور مجھے تو پتہ نہیں مگر یہ بات جاننے کے لیے میں نسوار کے کارخانے میں پہنچا اور کارخانے کے مالک اور پھر ان کے کم سن بیٹے سے میں نے باتیں کی یہ کمر مشانی میں یہ ایک جگہ ہے جہاں نسوار بن رہی ہے یہ نسوار میں یہ سب سے زیادہ کون سی چیز ڈالی جاتی ہے نمبر ایک تو ہوتا ہے جی اس میں لاچی پڑتی ہے راکھ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جناب رنگ ہوتا ہے اور نمک یہ ملا کے ہم نسوار بناتے ہیں پھر یہ اس میں یہ جو مشین ہے آپ نے لگائی ہے اس کو آم, کوٹتی ہے ملاتی ہے جی ہاں اس کے بعد یہ ادھر سے کوٹ کے بناتی ہے اس کے بعد مزدور بیر لے جاتے ہیں وہ ڈبوں میں پیک کرتے ہیں اب اس میں یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھ چھوٹے چھوٹے حوضیاں بنی ہوئی ہیں اور جس میں یہ چل رہی ہے مشین اور اسے کوٹ کے بنا رہی ہے تو دن بھر میں آپ وزن کے حساب سے کتنی نسوار روز بناتے ہیں تقریباً جی تین شفٹیں چلتی ہیں یہاں پہ ہر جب میں تقریباً تین ماں نسوار بن گیا اچھا یہ یہیں آپ کے شہر میں بکتی ہے یا آپ دوسرے علاقوں میں نہیں جی تقریباً پورے پنجاب میں بکتی ہے کیا یہ صحیح ہے کہ نسوار کی عادت جسے ہو جائے پھر وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بالکل صحیح بات ہے جناب اس میں کیا نشہ ہوتا ہے یا سرور ہوتا ہے نہیں آپ جو بھی کہیں برقی میرے خیال میں سرور زیادہ ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو نئے نوجوان ہیں وہ بھی نسوار کھا رہے ہیں یا پرانے لوگ زیادہ کھا رہے تقریبا ہمارے علاقے میں تو نئی نسل بھی زیادہ کھا رہی ہے تو آپ خود کھاتے ہیں نہیں میں تو نہیں کھاتا ہوں کیوں؟ بس شروع سے عادت بھی نہیں ہے بیٹے تم کتنے عمر کے ہو <laughs> کتنے بڑے ہو تم؟ تمہ بارہ تم نسوار کھاتے ہو؟ نہیں کیوں؟ پڑھتا ہوں جب پڑھائی پوری کر لوگے گے اس کے بعد کھاؤ گے یہ تو ہوا کمر مشانی کا نسوار کا کارخانہ جہاں ہر روز نومن निस्वार بنتی ہے اور سوچتا ہوں کہ کاش منشیات ختم ہو جائیں نہ نو من نسوار ہوگی نہ نشے کی راتھا نہ چلی ہماری کار ذرا بلندی پر چڑھی تو اچانک دوسری طرف کی وادی کھلی پہاڑوں کے دامن میں پتھریلے نشے و فراز میں ایک بہت بڑی آبادی نظر آئی یہاں سے وہاں تک جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں تلے اوپر کچے مکان آگے پیچھے نیم پختہ دیواریں ادھر ادھر دھرے چھپر بے شمار دریچے روشن دان اور دھوارے یہ افغان پناہ گزینوں کا کیمپ تھا کیمپ نمبر 6 کوٹ چاننا والا ذرا ہی دیر بعد ہم کیمپ میں داخل ہو گئے سڑک کے راستے کیمپ میں پہنچے تو یوں لگا کہ خواب کے راستے افغانستان میں پہنچ گئے ہیں ہر طرف وہی افغان صورتیں افغان بولی افغان رسم و رواج افغان سلوک اور افغان تلس عمل ہم بڑے بازار میں چلنے لگے اتنا مجمع کے کھوے سے کھوا چھلنے لگا ہر طرف آسمان کے نیچے کھلی دکانوں میں گوشت فروخت ہو رہا تھا مہنگی رانوں سے لے کر سستے سری پائے تک لوگ پھل بیچ رہے تھے ٹماٹر بیچ رہے تھے چپلیں اور کوٹ بیچ رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق تصویریں بیچ رہے تھے جن پر لکھا تھا غازی مرد مومن فاتح افغانستان جنرل زیاء الحق تنک بازار میں اب چلنا دو تھا کیونکہ بعض سودے والے دکانوں کے آگے اپنی دکانیں لگائے بیٹھے تھے اور فٹ پات پر دانتوں کا منجن یا آنکھوں کا سرما نہیں بلکہ جدید ولایتی دوائیں بیچ رہے تھے اسپرین سے لے کر انٹی بائیوٹرک تک ہر قسم کی ٹکیوں کے لمبے لمبے ہرے پیلے فیتے الگنی پر ٹنگے ہوئے تھے اور راہ چلتے لوگ انہیں یوں خرید رہے تھے جیسے کوئی پٹھان ذرا ٹھہر کر نسوار کی ڈبیا خریدے اور اس ڈبیا کے اوپر لگے ہوئے آئینے میں اپنی صورت دیکھے اپنے سر کی ٹوپی کو ذرا سا اور تلچھا کرے اور بانک پن سے آگے بڑھ جائے اس افغان بازار کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ جگہ جگہ بازار کے اوپر چٹائی کی چھتیں پڑی تھیں جو بازاروں دکانداروں اور خریداروں کے اوپر سایہ کی ہوئے تھیں اور اس سائے میں کہیں کہیں چائے خانے تھے سامنے چولہوں پر چائے اور دودھ کی پتیلیاں چڑھی تھیں نئے دور کے افغانوں کے لیے سامنے میزیں کرسیاں اور بینچیں پڑی تھیں اور پرانی روایت کے ستائے ہوئے بڑے بوڑھوں کے لیے اندر بڑے بڑے کمرے تھے جن میں دریاں اور قالین بچھے تھے گاؤں تکیے رکھے تھے دیواروں پر تصویریں سجی تھیں غازی مرد مومن فاتح افغانستان جنرل ضیاء الحق کی تصویریں ہم بھی ایک چائے خانے کے ویسے ہی اندرونی کمرے میں جا کر قالینوں پر دراز ہو گئے اور چائے کا آرڈر لینے والے بیرے سے پوچھا کہ یہاں کوئی ہے جو اردو بول سکتا ہو ہمارا یہ کہنا تھا کہ بیرے نے بی بنانے والے سے چائے بنانے والے نے چائے خانے کے مالک سے چائے خانے کے مالک نے سامنے والے دکاندار سے اور سامنے والے دکاندار نے اندر کہیں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے پشتوں میں کہا کہ کوئی اردو بولنے والا ہے؟ سارے بازار میں بیعک وقت کتنی آوازیں بلند ہوئیں کوئی اردو بولنے والا ہے؟ اور چند لمحے گزرے تھے کہ کہیں سے کوئی اردو بولنے والا برامت کر لیا گیا وہ تن جوان آیا اور مہمان نوازی کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے پہلے ہر ایک کو سلام کیا پھر ہر ایک سے ہاتھ ملایا ہر ایک کے گلے لگا ہر ایک سے مزاج پوچھا اور ہر ایک کے لیے چائے کا اکثر نو آڈر دیا اور پھر کہا اب فرمائیے میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے آ, میرا نام شیب نورال ہے اور خروٹک قبیلے سے ہم تعلق رکھتا ہیں اور تقریباً ساڑھے تین یا سال سے ہم اس کیمپ پہ معاذر ہیں کتنی آبادی ہے یہاں افغان مہاجرین کی یہاں لگ بگ افغانوں کا چوتیس ہزار کا لگ بھگ ہوگا جی اس میں اٹھارہ کیمپ ہے اور ہر کیمپ میں تقریباً چوبیس سو پچیس سو ہے پرچے ہیں راشن پاسے ہیں جی جی یہ بتائیے کہ اس ان کیمپوں کی جو آبادی ہے جی وہ ان کیمپوں ہی میں رہتی ہے یا باہر دوسرے شہروں میں جا کے بھی لوگ کام کرتے ہیں در مطلب ایسا ہے جس کا ادھر راشن میں کام چلتا ہے تو اپنا ادھر کیمپ میں رہتا ہے اور جس کو مطلب ہے کہ راشن میں کام نہیں چلتا ہے تو دس روپے بیس روپے کے لیے باہر مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس کی اجازت ہے آپ کو جی جی اجازت ہے اچھا جی یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی حکومت یا دوسری حکومتیں آپ کو امداد اور سہولتیں دے رہی ہیں وہ کافی ہیں یا یہاں کے لوگوں کو کچھ شکایتیں بھی ہیں مطلب شکایت یہ ہے کہ پہلے جو ہم لوگوں کو مکمل طور پر راشن مل جاتا تھا ہم لوگوں کو باہر مزدوری کرنے کا کوئی ضرورت نہیں پڑتا تھا اور ابھی جو ہے ہم لوگوں کو ضرورت اس چیز کا پڑتا ہے کہ پہلے جو ہے گھی بھی دیتا تھا تیل بھی دیتا تھا دودھ بھی دیتا تھا اور گندم بھی دیتا تھا آج کل وہ سارے میں جو ہے کمی ہو کر کے صرف گندم رہ ہے ہم لوگوں کو ابھی خالی گندم ملتا ہے تو باقی چیزیں آپ کیسے لیتے ہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں بس مزدوری کر کے یہ کر دیتا ہے آپ جو یہاں نوجوان نوجوان ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں وہ کیا وہاں جاتے ہیں جی جی بالکل جاتے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا نمبر پر جاتا ہے ہر چھ مہینے پر ہر چار مہینے پر ادھر جیسا ہم نے پہل آپ کو بتایا ہم لوگوں کو تین مہینے کے لیے اجازت ملتا ہے تین مہینے کے علاوہ ہم لوگ کو کوئی اجازت نہیں دیتا ہے اگر تین مہینے پر ہم لوگ نہ جائیں تو پھر ہم لوگوں کو ادھر جو راشن پاس ہے اس کو کینسل کر دیتا ہے آپ خود کیا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ عرصے جا کے محاذ پر ہیں جی جی بالکل ہم لوگ چاہیں کہ ادھر راشن ملے اور ہم لوگ محاذ محاذ پر رہیں جی جی جی بالکل ہم لوگوں کو جو ہے تو کیوں یہ تین مہینے بعد واپس کیوں بلاتے ہیں آپ کو آ, بس مطلب ہے یہ اس کا جو ہے اپنا مرضی کا بات ہے ہم لوگوں کو کوئی زبردستی نہیں ہے ہم لوگ مہمان آیا ہوا ہے ادھر مہمان مہمانیں ہم لوگ کوئی ادھر سیاست نہیں کرنا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہاں جو آبادی ہے افغان مہاجرین کی جو اب دس برسوں سے نو برسوں سے آٹھ برسوں سے وطن سے دور ہے کیا محسوس کرتے ہیں ان کا جانے کو جی چاہتا ہے بالکل جی چاہتا ہے لیکن اسی طور پر کہ ہمارا ملک میں ایک آزاد خود مختار صحیح اسلامی ملک ہو اسی طریقے پر اور مطلب ہے کہ اگر ہمارا ملک میں کسی اور قسم کا جیسا مطلب ہے ابھی چل رہا ہے ہم لوگ کسی بھی مطلب اکثر جو جانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر بالکل ہمارا ایک چھوٹے بچے میں بھی دم رہے گا جب تک رہے گا ہم لوگ لڑے گے اس کا ساتھ ہر محاذ پر ہر جگہ پر اس کا ساتھ لڑے گا مقابلہ کرے گا شہید ہو جائے گا تو ہم لوگ قبول ہے گفتگو ختم ہوئی دوبارہ مسافر ہوئے دوبارہ گلے ملے گئے بار بار خدا حافظ کہا گیا اور اتنے پیار سے رخصت کیا گیا کہ ایک بار تو نہ جانے کو جی جاہا ہماری کار ذرا آگے چلی اور دریا کے نیلے پانی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی راہ میں شاندار سجی دھجی درختوں میں گھری عمارتیں ملی نواب صاحب باغ کی عمارتیں اس کے بعد خستہ حال بوسیدہ اور کھنڈر جیسی عمارتیں ملیں کالا باغ کے باشندوں کی عمارتیں اس شہر کے احوال اگلے ہفتے سنواؤں گا انشاءاللہ آئیے آج اس شہر کے ایک باشندے کی حالت دیکھیں کالا باغ میں داخل ہوتے ہی جو پہلی چیز نظر آئی وہ سائیکل رکشہ تھی وہی رکشہ جسے کھینچتے کھینچتے یہ دبلے پتلے لاغر اور کمزور لوگ پسینہ پسینا ہوئے گیا اور باتیں شروع ہو گئیں عجیب شکل صورت تھی اس کی وہ نوجوان تھا یا جوان تھا یا ادھیڑ عمر تھا یا بوڑھا تھا کچھ کہنا مشکل تھا مشقت نے اس کے چہرے بشرے سے اس کی عمر کی ساری علامتیں چھین لی تھیں اس کا نام عبد العزیز تھا میں نے پوچھا عبدالعزیز آپ کے اس شہر کالا باغ میں ایسے کتنے سائیکل رکشہ ہیں ابھی چالیس پچاس ہیں بس تو آپ صبح کتنے بجے سے شام کتنے بجے تک رکشہ چلاتے ہیں صبح آتے ہیں چھ بجے تا. شام اگان تک ہوتے ہیں تو یہ بتائیے کہ صبح سے شام تک اتنی دیر جو آپ رکشہ چلاتے ہیں آپ کو اندازاً کتنی آمدنی روز ہو جاتی ہوگی بس جی تیس چالیس روپئے جو میرا خیال ہے کافی تو نہیں ہے نہیں کافی تو نہیں ہے بس گزارا کرنا ہے ابھی کیا یہ پیدل رکشہ چلانے میں تو بڑی محنت ہوتی ہے اس کا صحت پہ اثر پڑتا ہے آپ کو صحت بس جی کیا کریں ابھی مزدوری جو کرنی ہے ابھی اور کام بھی نہیں ہے کوئی ادھر بھی نہیں ہے کدھر کام اتنی مشقت کے لیے آپ اپنی غذا اپنے کھانے پینے کا کوئی خیال رکھتے ہیں خیال کیا رکھنا ہے جی ابھی بیس پچیس تیس کماتے ہیں گھر کا بھی دندہ چلانا ہے ادھر اپنا بھی آپ کے بال بچے ہیں نہیں آپ کتنے لوگوں کی آپ دیکھ بھال کفالت کرتے ہیں گھر میں گھر میں بس پانچ چھ آدمی آپ نے کبھی کوئی تعلیم پائی ہے اسکول نہیں پائی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کب تک رکشہ چلائیں گے اسے چلاتے رہیں گے یا کوئی بہتر کام کرا بھی جتنا تک کام نہیں ملتا رکشہ ہی چلانا ہے ہفتے میں آپ ایک آدھ دن رکشہ بند بھی رکھتے ہیں کسی دن نہیں جی چھوٹی چھوٹی نہیں کر آپ کے بال بچے نہیں ہیں کچھ ارادہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی ارادہ ہے اب یہ رات کا کدھر ہوگا جی یہ مزدوری سے کدھر شادی بھی نہیں کر کہ جان تو ابھی اپنا دھندا بھی نہیں چلتا ابھی آ کے